والدین نے حج ادا نہیں کیا وہ حیات تو کیا اولاد خود حج کر سکتی ہے ہاں اگر ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ان پر حج فرض نہیں اولاد کے پاس پیسہ ہے اور آد پر اگر حج فرض ہو گیا تو اولاد کو چاہیے کہ وہ حج کر لے اگر اولاد اگر حج کرے تو اس میں کسی قسم کی شریک تعدیب نہیں ہے اپنے والدین کو حج کرانا یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری کہ اگر اللہ تعالیٰ نوازی تو اپنے والدین کی خدمت کے طور پر والدین کو بھی حج کرا لیکن اب اس شخص پر اگر حج فرض ہو گیا اور والدین نے حج نہیں کیا تو والدین کو چھو کر یہ چھوڑ کر اگر خود حج کرے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا بغیر کسی کراہت